الحمد دل الحم دے وقف و سلام آلہ ہل لذین اصفا خصوصن آلہ سید روسو لے وخار تمل امبیا آلی و اصحبی العتق الدین ہوں خلاصت اللہ رب و باد بللہ ہینشئی توجی بسملہ ہر روحی لا اک سم ملکیا م ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ سل آم الْإِنسَانُ انسان ال ملا کا قَادِرِينَ نلا أَن سویہ بننا وکالفی موز آخر کل منالی حاف کا وج ہو رب کا زلجلا لیل وَالْإِكْرَامِ وقال تلا فی مقام آخر کل نفس را الموت وقال وکال تلا کل شعل کن اللہ وجہ وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکر حازم اللذات الموت صدق اللہ عظیم وصدق رسوله کرسول نبی ونحن کریم و نن اللہ ظال والحمد شاہ رب اللہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا گیا ٹ جس میں ہڈیا چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسما موت کی پر زور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی موت کی پر زور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر پر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر میرے انتہائی واجب الاحترام احترام زی قدر علماء کرام اور میرے بزرگوں عزیز اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر عمل کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے بیان کا حق ادا ہو چکا ہے اب میری صرف حاضری لگوانا مقصد ہے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس شرط پر کہ آپ لوگ انتہائی توجہ کے ساتھ دل کے برتن کو باقی چیزوں سے خالی کر کے اور اس کا منہ نیچے کی طرف نہیں ذرا اوپر کی طرف کر کے رکھنا ہے تو اگر بات کچھ سمجھ میں آپ کو آ جائے تو خیر ہے یہاں کا رواج نہیں ہے یہ لیکن آپ کا پیٹرول کا خرچہ نہیں ہوگا آپ نے کیا کیا دینے سبحان اللہ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ یہاں کے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں ورنہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے بڑے جذبے کے اندر لگے ہوئے ہیں ایک ایک آدمی نکل کے جا رہا ہے سارے چلے گئے ایک آدمی رہ گیا بس مولی صاحب نے کہا سب نہیں ہے ایک ہے پھر آنکھیں بند کر کے پھر شروع کر دی تقریر گھنٹہ دو کے بعد پھر آنکھیں کھولی تقریر ختم کی آخر میں آدمی سے پوچھا بابا جی سارے لوگ چلے گئے آپ پر میری تقریر کا بہت زیادہ اثر ہوا آپ بیٹھے رہے اس نے کہا مولی صاحب تقریر شقریر کا کوئی اثر نہیں تھا آپ کے نیچے میری چادر رکھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کب اٹھے گا میں اپنی چادر لے کے جاؤں گا تو اس طرح کی تقریر کا میں عادی نہیں ہوں پش تو ہماری بولی ہے لیکن اس میں چونکہ میں نے بیانات ہمارے ہاں بیانات اس میں ہوئے نہیں ہیں نہ تعلیم پشتوں میں کی ہے اور نہ ابھی تک وہ اردو ہی چلتی جا رہی ہے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو جی مولانا صاحب سمجھتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں جو نہیں سمجھیں گے تو وہ بعد میں کوئی آدمی ان کو سمجھا دے گا وہ ایک تھا نا ملا نصیر الدین اس کو کسی نے پکڑ کے لایا آؤ جی ہماری مسجد میں تقریر کرو وہ آیا اس سے کہا جی کہتا ہے لوگوں آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے کس کیا تقریر کرنی ہے لوگوں نے کہا پتا ہے کہتا ہے جب پتا ہے تو پھر مجھے کیوں بلایا پھر چلا گیا کہا یہ جی مولوی اس کو پھر منت کر کے دوسرے پروگرام کے لیے لایا آ جاؤ پھر آیا کہتا ہے لوگوں آپ کو پتہ ہے میں نے کس عنوان پہ تقریر کرنی ہے تو لوگوں کو پہلی بات یاد تھی انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں ہے کہا ان کو عنوان کا ہی پتا نہیں ہے پھر چلا گیا کوئی پتہ نہیں کیا, کیا عنوان ہے نے کہا اچھا پھر آ گیا تیسری مرتبہ بلایا تو لوگ بھی بڑے ہوشیار تھے لوگوں نے کہا کچھ کہیں گے پتہ ہے اور آدھے کہیں گے کہ پتہ نہیں ہے جیسے آپ میں سے آدمی کو اردو آتی ہے اور آدوں کو نہیں آتی مولوی صاحب آئے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے تقریر کے سنوان پہ کرنی ہے کچھ نے کہا پتہ ہے اور کچھ نے کہا پتہ مولوی صاحب نے کہا جن کو پتہ ہے یہ ان کو بتا دینا میری ضرورت نہیں پھیل چلے گی بہرحال یہ تو میں نے چند باتیں کی ہیں میرے عزیزوں یہ دنیا کی جتنی رونقیں لگی ہیں یہ جتنی آبادیاں جتنے آپ کو باہر نظر آ رہی ہے یہ ساری ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن میں بیان کرتے ہوئے عجیب لفظ استعمال فرمایا فرمایا کلو منا لئی ہن کل لو منا لئی ہا پو کے کل کل کے کل کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں رہے گا نہ کوئی بادشاہ رہے گا نہ کوئی گدا رہے گا نہ کوئی امیر رہے گا نہ کوئی غریب رہے گا نہ کوئی وزیر رہے گا نہ کوئی مشیر رہے گا اور نہ کوئی پیر رہے گا اور نہ کوئی فقیر رہے گا کل منا لافا اس دنیا پہ جتنی چیزیں آباد ہیں سب پہ کس نے آنا ہے فنا نے بولو کس نے آنا ہے ہاں سب نے فنا ہونا ہے اور ایک ہی ذات بچے گی وکار وجہ کر دل جلال اکرام ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی باقی کوئی دنیا پہ آباد نہیں رہے گا اور تیسری آ یہاں ہو سکتا ہے نا کوئی بڑے لوگ کہیں کہ جی کل من کہا ہے اللہ نے اور من عموم کے لیے آتا ہے میرے پیر صاحب عموم میں داخل نہیں ہے وہ تو خاص ہے من آتا ہے عموم کے لیے اور میرے پیر آم میرے سرکار جی تو عام نہیں وہ تو خاص ہیں ہمارے فلاں پیر صاحب فقیر صاحب اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کلو نفس سنگا الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس طرح کہ یہاں ہمارے بزرگ قرآن کریم کا درس شروع کیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے میں پارے تک پہنچ گئے اور روح جو ہے جسم سے جدا ہو گئی اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ کلو نفس ان کا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے آپ کہیں گے کہ موت کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں کہا تو نہیں ہے کہ چلو ذائقے کا پتا چل جائے شربت نہیں ہے کہ पता کا پتا چل جائے حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں موت کو ذائقہ اس لیے فرمایا کہ مرنے والا مر جائے گا غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ پڑا گیا دفن ہو گیا تو ختم ہو گئی قبر کے نشان مٹ گئے مردہ ریزہ ریزا ہو گیا ہزاروں سال گزر گئے قیامت کا دن آئے گا اللہ قبروں والوں کو زندہ کرے گا مرنے والا اس وقت بھی کہے گا کہ موت والی کڑواہٹ آج بھی میں منہ میں محسوس کرتا ہوں وہ کڑواہٹ اور وہ سختی اس دن بھی کیا ہوگی محسوس ہوگی یہ کوئی معمولی ذائقہ نہیں ہے ہم نے کھیل سمجھا ہے یہ کھیل نہیں ہے کلو نفسن ذائقہ تل موت ہر نفس نے ذائقہ موت کا چکھنا ہے شاعر نے کتنے پیرے انداز میں فرمایا الموتوں کد ہوں کلو نفسن شاری ہاں ہر موتوں کا ان کو لو نف باب داخل موت یہ ایسا جام ہے کہ ہر انسان نے اس کے ساتھ منہ لگانا ہے اور قبر پر رکھوالا ایسا دروازہ ہے ہر انسان نے اس دروازے سے داخل ہونا ہے گزرنا ہے تو کی بات ہے کلو نفسن زائل موت اب کہ کوئی یہ نہ کہے اللہ نے نفس کا لفظ استعمال کیا کہ ہر زی روح ہر زندہ چیز اب یہاں ہو سکتا ہے پھر کوئی بدتی اٹھے وہ کہے ہمارے پیر صاحب کا کوئی نفس ہی نہیں ہے ہاں کل نفسن میں وہ داخل نہیں ہے اس لیے کہ پیر صاحب کا نفس ان کو بھے نفس اللہ نے فرمایا ٹھہر جا تیسری آئے میں فرمایا کلو شی ام ہال کن کلو شی ام ہر شئے میں ہلاک ہونا ہے اب پیر کے مرید بول کہ میرا پیر کوئی شے نہیں ہے اگر شہ ہے تو ہال کن اس نے کیا ہونا ہے بولو بولو کیا ہونا ہے ہلاک ہونا ہے ہاں یا تو کہ پیر کوئی شہ نہیں ہے اگر شہ ہے تو ہالکن سے بچے گا کیا انداز ہے قرآن کا میرے عزیزوں میں کیونکہ ارادہ کچھ اور تھا بہرحال میں ساری طرف ساری طرف سے ہو کے آؤں گا اپنی اپنی بات تک چند باتیں جو آپ کے سامنے کرنی ہے اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اگر وہ بزرگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے, پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس حال میں ان کو موت آئی ہے کتنی عظیم موت ہے مولانا صاحب کتنی عظیم موت ہے قرآن کی شاگردی میں قرآن کی تعلیم کے دوران موت آ گئی آپ لوگ اور ہم اپنی فکر میں رہیں خدا جانے ہمارا کیا بنتا ہے ورنہ یہ تو قرآن کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم منتا علام القرآن و تم میں سے بہترین وہ ہے دنیا والے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بہترین ہیں انجینئر کہتے ہیں ہم بہترین ہیں کسان کہتے ہیں ہم بہترین ہے ہم سے لوگوں کی روزی کا جو ہے وہ ذریعہ جڑا ہوا ہے تاجر کہتا ہے میں بہترین ہوں بادشاہ کہتا ہے میں بہترین ہوں وزیر و صدر کہتا ہے میں بہترین ہوں لیکن نبی یہ کریم فرماتے ہیں خیر من تعلم علام القرآن و علامہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے عجیب بات ہے کہ شاگرد کو پہلے ذکر کیا استاد کو بعد میں ذکر کیا خیرکم من تعلم علام قرآن جو قرآن سیکھے شاگرد کو پہلے طالب العلم کو پہلے ذکر کر دیا وہ اور استاد کو بعد میں ذکر کر دیا بڑی مفسرین نے محدثین نے تو جی ہاتھ نقل کی ہے لیکن اتنی بات ہے کہ شاگرد طلب لے کے آتا ہے شاگرد کیا لے کے آتا ہے طلب لے کے آتا ہے تو اس کے اندر طلب والا جذبہ بھی ہے اور استاد تو مستغنی ہے اس لیے شاگرد کا درجہ پہلے کر دیا اور ایک تو جی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ استاد تو تنخواہ لے لیتا ہے اور شاگرد تنخواہ نہیں اپنا پیسہ لگا کے آتا ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا خیرکم من تعلم القرآن نب علم نبی کے فرمان میں دو باتیں ہیں کہ قرآن سکھانے والے استاد سے بہتر کوئی نہیں ہے اور قرآن سیکھنے والے شاگرد اور طالب العلم سے بہتر کوئی نہیں ہے یو کال صاحب قرآن قرآن والے سے کیا کہے؟ کہا جائے گا ایک تک قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ درجوں پہ یہ نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب ٹی لگاتے جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ ہاں ہاں یہ نہیں کہا جائے گا انجینئر صاحب آپ نقشے بناتے جائیں اور کیا کرتے جائیں ہاں مستری صاحب آپ اینٹیں لگاتے جائیں اور چرتے جائیں نہیں کسی کے بارے میں نہیں یو کال صاحب القرآن کس کے بارے میں یہ ہے قرآن والے کے بارے میں تو میرے عزیزوں ہماری یہ زندگی یہ بہت مختصر سی زندگی ہے اور آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار اس زندگی پر ہے اس لیے قرآن کے دامن میں آ جاؤ قرآن تو نور ہدایت ہے قرآن کے اندر ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے ولید ابن مغیرہ نبی علیہ سلاط وسلام کے پاس آیا باتیں کی بڑی آپ کیا چاہتے ہیں بتیجا یہ یہ نبی علیہ السلام نے کبھائی ٹھہر جاؤ میں کیا چاہتا ہوں سن اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا پھر آج کا قاری اور عالم پڑھے اس میں کتنا اثر جب خود صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے اللہ جانے اس میں کتنا اثر ہوگا نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں ولید ابن مغیرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کافر ہے کافر قرآن سن رہا ہے اور آنکھوں سے کیا جاری ہیں آج کا مسلمان قرآن سن کے ٹچ سے مس نہیں ہوتا ٹچ سے مس نہیں ہوتا ہزاروں آیتے سنو جو اڑ گئے اپنی بات پہ نہیں میں یہی مانوں گا جو مرضی عالم آیتے پڑے اس اپنی بات سے نہیں پھرتا آج کے مسلمان کلوانے والے کی بات اور پھر اس کافر نے قرآن کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے روح المعانی اور کبیر نے لکھا ہے وہ جا کے کافروں کے سامنے کہتا ہے واللہ ہلک سمیت مِم محمد ان کلامن واللہ ہلک سمیت محمد ان کلامن اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ سے وہ کلام سنا ہے ہوا من کلام ان سے والمن کلامل جن میں نہ وہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ وہ کسی جن کا کلام ہے اس لیے کہ ان لہول حلاوت وہ ان تلاوت وہ ان الا مسمر وہ ان لہول مغدفن و لولا لتا <لَئے> ہے امن لو للا <لَحَلَاوَةٌ> و تم یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں ایک مٹھاس ہے کیا ہے آپ لوگوں کو قرآن کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یقین جانو ہے اس میں امن لو لو <لَحَلَاوَةٌ> اس میں تم مٹھاس ہے لاوتن اور اس میں تو ایک تازگی ہے یہ تو دلوں کو تازہ کر دیتا ہے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے بندے کی سستیاں ختم کر کے اسے چست کر دیتا ہے بوڑھوں کو جوان کرتا ہے یہ یقین جانی جانیے وا ل تلاوتن وا ہوس مارون یہ ایسی کتاب ہے ایسی کتاب اور ایسا کلام ہے کہ جس کی شاخیں پھلدار ہے اس کی شاخیں کیا ہیں پھلدار ہیں کانٹے دار نہیں پھلدار ہیں وائن اسفل مود یہ ایسا کلام ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اس کی جڑیں کیا ہیں بہت مضبوط ہے اس کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہاں کیوں اللہ فرماتے انکرا و انگنا لہوں لہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اللہ فرماتے ہیں اس کے حفاظت کا ذمہ دار بھی ہم ہیں میں ہوں اللہ اگر یہ بھی مولویوں پیروں کے حوالے کر دیا جاتا تو خدا جانے اس کا کیا حشر ہو جاتا مولویوں نے بہت کچھ کیا بھی الحمدللہ یہ تو ہمارے شیوخ اللہ ان پہ کروڑوں ہاں رحمت نازل فرمائے اپنی زندگی اپنے وجود کو جلایا ہے اپنی عزت کو تار تار کروایا ہے قربان جاؤں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے تھے لوگوں مال قربان کر دو جان پر کیا کر دو مال قربان کر دو جان پر کیسے یا یوں بھی کہتے ہیں کہ مال قربان کرو جان پہ چور آتے ہیں تو پسٹل رکھتے ہیں موبائل دیتے ہو یا قتل کر دوں کہتے لے جا لے جا مجھے کچھ نہیں کہ موبائل لے جاؤ پیسے لے جاؤ مجھے تو مال جان پہ قربان کر اور جان عزت پہ قربان کر جان کس پہ قربان کرو عزت پہ جب عزت کی بات آتی ہے لوگ جان قربان کرتے ہیں عزت برباد کرنے نہیں دیتے فرمایا جان قربان کرو عزت پہ مال قربان کرو جان پہ اور فرمایا جب قرآن کی باری آ جائے تو جان مال عزت تینوں قربان کر دو قرآن پہ مال بھی قربان کر دو جان بھی قربان کر دو عزت بھی قربان کر دو یہ بات کہنی آسان ہے لیکن اس پہ قربان کر دینا عزت کو یہ کیا ہے یہ بہت مشکل ہے اللہ گواہ ہے بہت مشکل ہے کوئی آسان بات نہیں ورنہ وہ دور تھا مولوی صاحب کے پاس عورت آئی مولانا صاحب میرا شوہر فوت ہو گیا میری اپنی اولاد کوئی نہیں ہے میرا دوسرا شوہر جو میرا شوہر ہے اس کے دوسری بیوی کے بیٹے ہیں جوان شوہر مارے گیا میراش میں مجھے کیا ملے گا میرا کیا بنے گا سارے بیٹے جوان ہیں میرے اپنے بیٹے نہیں ہیں کوئی ایسا طریقہ کرو سارا میراش مجھے مل جائے مولی صاحب نے کہا آپ کو مل جائے تو میرا کیا بنے گا میرا بھی کچھ بننا چاہیے نا اس نے کہا جی آپ کو بھی دوں گی صرف مسئلہ یہ کر کے یہ مجھے مل جائے اس نے کہا جب میری مٹھائی ہونی چاہیے نا مسئلہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں ابھی جرگا بیٹھ گیا مولی صاحب قرآن لے کے آ گیا کہا مولانا سا مسئلہ کیا ہے جی ماں کو کتنا ملے گا اور ہم ہمیں کتنا ملے گا یہ ماں ہے ہماری چونکہ باپ کی منکوہ اس نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا ساتھ سب, سب کس کو ملے گا ماں کو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا میری آس میں کمولی سب نہ کرو جی ہمیں کچھ ملنا چاہیے ہو بھائی میں کیا کروں قرآن کہتا ہے ماں کا ہے کہ کتنا کہ قرآن کا کہتا ہے سنو تب اتی ادا ابھی لابے ہوں تب مالو ہوں کا سب ماں کا سب قرآن کہتا ہے سب کس کا ہے ماں کا ہے ماں کا سب یہ حشر تھا ماں کا سب یہ حشر قرآن سے ہوا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کی سدائیں گونج رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو آپ کی مسجد میں قرآن بیان ہوتا ہے یہاں قصے کہانیاں ختم ہو چکی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے تمہارا کوئی کمال نہیں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سم اور الكتاب نل کتاب الصف فینا الكتاب اور رس من عبادنا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا فیندنا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تو اللہ نے تمہیں چن لیا اور قرآن آپ کے حوالے کر دیا یہ اس کی مہربانی ہے کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا کسی کے سامنے پتھر رکھ دیے کسی کے سامنے سونا اور چاندی رکھ دیے کسی کے سامنے دولت رکھ دیے کسی کے سامنے کائنا کے ہیرے جماہرات رکھ دیے اور اللہ نے قرآن والوں کے سامنے اپنی کتاب رکھ دی پھر ہم لوگ کہتے ہیں اوے کہ مولا ملاشن وہ خریدا پڑے تو ملیا نی جی کھائے گا کیسے مولوی بن گیا بھائی میں کہتا ہوں آج تک آپ نے سنا ہے کوئی مولوی بھوکا مرا ہے یہ تو سنا ہوگا زیادہ کھا کے مرا ہے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھوکا مرا ہے یہ کون سی بات ہے قرآن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مانشا القرآن قرآن ذکری و مسالتی جس بندے کو قرآن نے مشغول کر دیا اس کو ذکر کا موقع نہیں تصویر پڑھنے کا موقع نہیں ہے او بارہ سو ہزار دو ہزار والی تصویر لے کے تھکا ٹھک تھکا ٹھک ٹھک ٹھک یا وہ کھجوروں کی ہڈیاں لے کے گٹلیاں وہ موقع نہیں لمبی لمبی دعا کا موقع بھی بس نماز پڑھتا قرآن شروع کرتا دعا کا بھی موقع نہیں اس کو اور کسی کام کا بس صرف قرآن ہی کے ساتھ مصروف ہو گیا دوسرا مانگ رہا ہے اور یہ بیچارا مانگتا بھی نہیں ہے مانگنے کی فرصت نہیں ذکر کی فرصت نہیں بس قرآن ہے اور یہ ہے قرآن ہے اور یہ ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں آتا افضل ما ہوں افضماسائی اللہ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ بہتر دیتا ہے اللہ مانگنے والوں سے زیادہ بہتر دیتا ہے یہ زیادہ کھاتا ہے زیادہ پیتا ہے وہ یہ کہا مولوی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے مولانا صاحب ان نے کہا جی حدیث میں آیا اد دنیا سجن المؤمن و جنت ال کافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یہ نکاح عجیب بات ہے یہ حدیث مولویوں پہ فٹ نہیں ہوتی جی کیسے کہا جی ہم نے جدھر دیکھا جدھر مولوی جاتا ہے ادھر مرغا جاتا ہے جدھر مرغا جاتا ہے ادھر مولوی جاتا ہے عجیب نسبت ہے, ہے, ہے, ہے جہاں عالم آئے گا ادھر مرغا ضرور ہوگا زبا یہ کیسی مولانا صاحب نے کہا جی خدا کے بندے آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے اس مرغا کی نسبت ہو گئی علماء کے ساتھ یہ طالب علمی کے دور میں مرغے بن بن بن بن کے اتنے مرغے بنتے ہیں قاری صاحب بناتے ہیں ان کو استاد ان کو اتنا مرغا بناتا ہے کان پکڑا کے کہ اب ان کے ساتھ مرغوں کی نسبت ہو گئی ہے جدر یہ جاتے ہیں ادھر مرغے پہنچ جاتے ہیں میرے عزیزو اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑو قرآن والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑو سم آؤ رسنل کتاب الذین صفئی نامن عبا اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا یا الرسول بلغ ما انزل مر ربے کا بلغ بلغ میرے پیغمبر تبلیغ شروع کر کیا کر ہاں بلغ تبلیغ کر میرے پیغمبر کس چیز کی تبلیغ کر ما اسلائی لائی کا میرے رب اس قرآن کی تبلیغ کر جو جواب کی طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا بلغ ما ان ضلع علئی کا نرلبی کا فما پلگ ترسال تھا اگر آپ نے قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو سمجھو کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا جب قرآن نہیں پہنچایا سمجھو کہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا کتنا سخت جملہ ہے وہ علم بلب پریشال تھا اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا الما جمتیاں امر بل اور الامر امرا الفیل لال ایجا بل فیل یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پہنچا پھر چھٹی کر نہیں بلغ بل بلگ بلگ معی پہنچاتا رہے جب تک آپ زندہ ہے اور پہنچاتے رہے یہی وجہ ہے نبی کریم نے پہلے دن قرآن بیان کرنا شروع کر دیا جب نبی کریم کو نبوت ملی تو پانچ آئےتیں ساتھ ملی یہ ہے کہ نہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی تعلق الم نل قرآن بادشاہ ہم تو قرآن اس لیے نہیں سیکھتے ہم پہلے ایمان سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے ہیں پھر قرآن سیکھتے ہیں مولانا صاحب بہت بڑے محقق ہیں میں تحقیق نہیں کرتا صرف سندوں کی بات باز تو یہی کریں گے میں ایک بات کہتا ہوں حدیث کا مطلب جس نے یہ سمجھ لیا حدیث سے کہ ایمان الگ چیز ہے قرآن الگ چیز ہے کہ ایمان الگ سے سیکھا جائے اور قرآن الگ سے سیکھا جائے یہ اس کی غلط فہمی ہے ہاں حدیث کا مطلب ہے تلّم نل ثم سمت علام کہ سب سے پہلے ہم قرآن پر ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کوئی الگ تک بناتے رہے کہ کسی کمپنی میں قرآن کے لیے بعد میں ہم جائیں گے مرنے کے بعد ہاں مولوی صاحب نے کتاب لکھی جی ایک آدمی تھا وہ اٹھار میں پارے میں پڑھ رہا تھا مرنے کے بعد قبر میں فرشتے اس کو انیسواں پارہ پڑھا رہے تھے قبر ہے یا کوئی مدرسہ ہے یہ حشر کیا سے کیا حقائد بن چکے یہ تو قرآن نے آ کے حقائق کھولے ہیں بہرحال میرے عزیزوں دو باتیں موت اور قرآن تو موت سے پہلے پہلے قرآن اور مرنے کے بعد سے قرآن ال قرآن حجت الٹا عوال یہ قرآن یا تیرے لیے حجت ہو جائے گا یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا اگر قرآن تیرے لیے حجت بن گیا پھر تو تو کامیاب ہے اگر قرآن تیرے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا پھر تیرے لیے کسی عدالت میں چھٹکارا نہیں ہے پھر جان نہیں بچے گی اگر قرآن آپ کے خلاف اٹھ گیا آج تو قرآن آج عام ہو گیا قرآن کی تعلیم عام ہوگی آج سے پہلے تو قرآن کو صرف یہی سمجھا جاتا تھا کہ قرآن بند کر دو اور بند کرنے کے بعد سفید رنگ کا خلاف چڑھا دو حاجی صاحب آئے انہوں نے سبد رنگ کا چڑا دیا ہے نمازی صاحب آئے انہوں نے سرخ رنگ کا چڑا دیا ایک قرآن ہے اس پہ چودہ چودہ خلاف چڑھ گئے قرآن کو بند تو کیا جا رہا ہے قرآن کھولنے والا کوئی نہیں رہا ہے کہ نہیں ایسا تلافوں میں بند یہ بند کرنے کی نہیں یہ کتاب کس کی ہے کھولنے کی ہے اور نبی کریم کو جب فرمایا بلک وہ الفا بلگتا رسالتا تو نبی کریم نے اس آئس کے پیش نظر حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم نے فرمایا الگ تو کیا میں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ کی نہیں کیونکہ اللہ نے کل مجھ سے قیامت والے دن پوچھنا ہے کیا کرنا ہے کہ وہ علم تف الفامہ بل لگتا رسالا ہاں مجھ سے کل اللہ نے پوچھنا ہے آپ لوگ بتائیں کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں صاحبہ نے یک زبانوں کے کہا کیا ہاں کد بلر تل رسالتا و دہی تل امانتا و ہاں فرمایا کد بلر تل تل آپ نے رسالت والا پیغام پہنچا دیا وہ ادی تل اللہ کی امانت کو آپ نے پہنچا دیا وہ نسحت المتا پوری امت کو نصیحت اور اس کی کارخوائی آپ نے کر دی ہے وہ کشپ تل امتا سارے پردے کھول کے آپ نے ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی ہے حق پردوں میں نہیں رہا پردوں میں کیسے رہا کہ کی اللہ نے فرمایا فسدا بیمار تو عمر فسدہ ماں تو مارو سدا اس کا معنی بہت سارے مانے کیے ایک معنی یہ کیا کہ کانچ کانچ کی شیشی ہو اس کو پتھر پہ رکھو تو مارو کیا ہو جاتی ہے چور چور ریزا ریزا اس کے بعد پھر وہ جڑتی ہے جی اس کے بعد کانچ کی وہ شیشی جڑتی فرمایا فس دا بے میرے پیغمبر قرآن کے ذریعے ہر چیز ایسے ایسے نکھر دے کہ سب کچھ ہو جائے پھر وہ چیز آ کے حق کے ساتھ مل نہ سکے حق جدا ہو جائے باطل جدا ہو جائے ہاں ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ مولانا طاہر صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شین شین اور غن غن شین شین اور غن غن صفا ولی نچ نارنج دے ہاں چھین چھین دے اور گنڈ گنڈ دے یہ نہ کہو گول مول نہ کرو صفا ہو ایسے نارن دے ہاں فرسد ماتو عمر مسئلہ کیا کر کھول کے بیان کر تو میرے عزیزوں آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو قرآن کو سیکھتے رہیں گے آپ کھڑا کرو جن کا ارادہ ہے اللہ کا قبول فرمائے میرے عزیزوں بس یہی چند گزارشیں تھیں میرے آپ کے سامنے ورنہ کل قیامت کے دن بڑا مشکل معاملہ ہے بہت سخت دن ہے بہت سخت دن ہے یہ موت کا قرآن نے اس کی حقیقت بیان کی ہے فرمایا کل کیا روح جب نرخرے تک پہنچتی ہے ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں طبیب کہتے ہیں گھر لے جاؤ ہسپتال والے کہتے ہیں آخری وقت آ گیا پھر لوگ کہتے ہیں وکیل مت کرو پھر کہتے ہیں اے کوئی دم کرنے والا اس سے پہلے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جب سب سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کوئی دم والا ہے ہاں کوئی دم والا ہے تعویزوں والا اسے کہ گنشتے پھر جب ہر طرف سے آتے پھر یہ قیل من کون ہے جو دم کرے دم تو یہ پہلے ساری زندگی قرآن جب تک اس میں دم تھا تو دم والی کتاب کو یہ مانتا اب جب دم نہیں رہا تو دم کرنے کا فائدہ کیا جب تک دم تھا تو یہ دم کے قریب نہیں آتا تھا ہاں دم تو اس دم کی وجہ سے دم ہے بھائی میرے لفظ ذرا مشکل ہیں دم جون دن تو وہی پما کے دم نیچتا دا ہوئی وہی کہ یار وہ پما کے دم جن نیچتے دم خدا دے پدیر سر سڑی کی جون جون راضی دیتا خزک اللہ پاک کوئی و کذلک او حینا الیکا روح من امرنا دا کتاب خور روح دے دا قران سی دے روح دے اور دے روح نہ بغیر جون دونا دا جدا خبر ادا چے دے زے مرگی بغیر روح نہ جون دون دے واو وہ چ لمبی کن لمبئی دا مڑے وہی دومرتے شی چی دا, دا لاس کم کم کمزائی تڑی دے درتے عجیب بات عجیب بات فلسفہ د قرآن خلاف زما یار آن دومر تیش قرآن وہی احیاء وموات نی اور جی برابر ندی قرآن وہی برابر ندی اور دے وہی دی جن دونوں تیس دی دو تیز دی میں نے کہا عجیب بات ہے یہ ایسا مردہ ہے آج تک تو یہ غیرتی بنا ہوا تھا خود کپڑے پہنتا غسل خانے میں جاتا تو کنڈی بھی لگاتا تھا لگاتا تھا کہ نہیں اور آج ایسا بے غیرت بن چکا ہے کہ غسل دوسرا دے رہا ہے ہاتھ تیسرا دے رہا ہے سنجا کوئی اور کروا رہا اس کو پتا چل بھی رہا پھر حرکت نہیں کر رہا ویوم گلے پروتتے ہیں دا خو خیر دا زمون دا مریغه د شیان و غمرغه غغه کې خو یدم رومه ډنګونه مګی هغه وی الله ته ليګم وې دا صفاقوم وې کنه د برې نبکیتو وې کته نه ہمارے پاس ایک تویوٹا چلانے والا ایک شیعہ تھا شیعہ تو میرے پاس مسواس پڑی ہوئی تھی جیب میں چھوٹی سی تو مجھے کہتا ہے آپ کون ہیں جی میں نے کہا جی میں تو سننی ہوں سننی میں پھر دیوبندی ہوں دیوبندیوں میں پھر ایشاتی اور پنچیری ہوں مجھے کہتا ہے پھر میں تو جی اہل شہیوں سے تعلق ہے میں نے کہا اچھا پھر میں نے کہا جی اضر مجھے آپ بڑا ترس آتا ہے اللہ معاف کرے نے کہا جی کیوں میں نے کہا جی ہم سنیوں کی تو مسواج اتنی تھری ہے اور آپ کی مسو تو اتنی ہوتی ہے <تصفح> <تصفح> آپ تو چھوٹی مسواک پہ گزارا نہیں ہے <تصفح> <تصفح> یہ مردے کو اگر اتنا پتہ چلتا ہے غسل دینے والا تو یہ عجیب مردہ ہے کہ یہ اس وقت بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا کہتے ہیں زندہ تھا تو کمزور تھا کیا تھا اور مر گیا شا زور ہو گیا ہاں زندہ تھا تو ککھ کا نہیں تھا کیا ککھ کہتے ہیں اور پختوں کی مئی کک کک اگر حکیم ور کی تے کیا نا تا ککھ ز کائی کہنا کا چگم لگا زرعی کک ہوا ہوا نوئی زندہ تھا کاکھ کا تھا مر گیا تو لاکھ کا ہو گیا ہاں لاکھ کا ہو گیا یہ عقائد تھے آج تو قرآن نے اور کئی کہتے ہیں قبرستان جاؤ تو پانچا بند کر کے جاؤ ہمارے یہاں کہتے ہیں ادھر تو الحمدللہ نہیں کہتے ادھر کہتے ہیں کیا کرو پانچا بند کرو کیوں یہ مردہ پانچے میں دیکھتا ہے میں نے کہا اتنا حرامی مردہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سیدھا نہیں ہوا ہے دیکھتا بھی ہے اور پھر ادھر دیکھتا ہے کالاڑا غیر علاقے میں دیکھتا ہے میرے عزیزوں یہ تو قرآن کی بات تھی قرآن نے آ کے ان حقائق کو واضح کیا ہے یہ تو ایک چیز کی ہمارے یہاں لوگ پالی کاکا یہی کہتے ہیں نا پالی کاکا ہری پور میں ایک مشہور ہے اس کا نام ہے عامل شیر زمان بڑا عامل ہے جو بے عمل ہوتا ہے اس کو بھی عامل کہتے ہیں اچھا بلا تعلیم یافتہ آدمی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہتے جی میرا ہاتھ دیکھو ہیں وہ کہتے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ مبارک ہو مبارک ہو وہ آدمی خوش ہو گیا کہتے یہ جو لکیر ہے نا یہ زندگی کی لکیر ہے خندہ ددی دگے کر بلا راگل دا درد مصیبت دا دا, دا, دا, دا پریشان ہے او کی اوسی او اس پاس کی یو آگے کی گئی کہنا پانچ سو روپئے کا ایک تعویذ ہوگا پھر کیا ہوگا بدا ہفتے بعد تک کر خبر برے تظر سیٹ سیڑ کما یہ تاویز پزور بدا کر خ دل سیدھا کما لارا بدے سفاشی مر اور مان دے چاہیے خنزیر تو وہ استاد آخری لاری ٹولے ارانی چاہیے روڑ پکاڑا پروتے دکھائے نا تا ٹولے دوری تو من راضی پرتی خنزیرا غالب نے اس اپنے شیر میں کتنی پیاری بات کہی ہے کہتا ہے ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کہتے اللہ سے نہیں داغا قسمت نہیں داغا خون تو قسمت اور تقدیر کے یہ تھا انگوٹھیوں کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں یہ فیروزہ ہے اس کو لگانے سے یہ کچھ ہوتا ہے یہ یا ہے اس کو لگاؤ تو یہ ہو جاتا ہے یہ زمرد ہے یہ فلاں ہے یہ ہے اس کی یہ تاثیر ہے وہ بت پرستی تھی صرف ہوتے ہوتے ادھر تک پہنچائی وہی پتھر کو پوجنے والے یہاں الحمدللہ قرآن کی صداوں نے بہت کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہے بات ختم کرتا ہوں علامہ اقبال کے ایک شیر پہ علامہ اقبال اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں فارسی میں اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الہی ہی تو گنی از ہر دو عالم من فقیر الہی ہی تو گنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ازر آئے منفذیر اے میرے اللہ تو دونوں جہانوں سے بے پرواہ من فقیر میں تیرا محتاج ہوں الہی تو گنی از ہر دو عالم من فقیر روزے محشر ازر آئے منفظیر قیامت والے دن میرے ازر قبول کر کے میرا حساب نہ لینا غنی از ہر دو آلم من فکیر روز محشر ازر ہے من پذیر گر تمہیں دینی حسابم نا تمہیں حساب نگاہ مصطفیٰ بغیر اے اللہ اگر تم میرا یہ مطالبہ نہیں مانتا میرا حساب لازمی تو لے گئی مجھے بغیر حساب کے معاف نہیں کرتا تو میرا دوسرا مطالبہ ہے کہ نبی کریم کی آنکھوں سے چھپا کے میرا حساب لے نبی علیہ السلام نب پردہ کے زماء حساب وا اخل اللہ داغ بمک کے میں رسوان کے نبی علیہ السلام بمکھ کے زماں حساب و کتاب واہ نخل چروسوان اور منگ سومرا پنکھرا کیو آیا زمنگ دا ہمت کے نبی علیہ السلام مکھام خورچو قیامت پرز دے لپار بازان تیارو اور اللہ پاک سے زمن پزندگو کے دو قرآن نورانیت راولی اور اللہ رب العالمین دے پتول کائنات کے تو قرآن درسنا عام کی اور چکم زیادہ قرآن درسونا کی گی اللہ رب العالمین دے اغولہ کامیابی ور کی اور اللہ پاک سے تو قرآن درسونا کامیاب لری اور اللہ حرب العالمین دی دا قرآن قانون پا کائنات کی اللہ دے دل بالدستی ور کی اللہ دمنگ حاضری بحف ال دربار کی قبول کی اور اللہ دماء الاس و خاطم پیمانو کی واخر دا رب. آمین. بسم اللہ الرحمن یا اول الاولین و یا الین الاخرین و یا ذل قوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین اللهم انت الله انت ربنا ورب الملائكه ورب العرش العظيم اللهم انا نسالوك باسمائك الحسنى وبصفاتك العظمى اللهم نوّر قلوبنا بنور الايمان اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه Так, <laughs> бано. <laughs> <laughs>